أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فزاجرات زجرا فالتيات ذكرا ان الهكم لا رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق نما و رب المشارق اناز بزین تن کواکب و حفظم من کل شیطان لایسمعن المل و یق دفون من كل جانب دحورن و لحم آزاب واصب من خطف الخط فتح فعت بآو مقصد سورہ صوفات کا عجز المصطفین آجزی اس ان برگزیدہ مخلوق کی ذکر کی جا رہی ہے جنہیں اللہ نے چنا ہے اور جنہیں اللہ نے عزت دی ہے ہر زمانے میں مشرقین انہی کو یا فرشتوں سے اپنی حاجتوں کو مانگتے ہیں زیادہ طور پہ اللہ کے نیک بندوں کو ان سے اپنی حاجات مانگتے ہیں تو قرآن مجید ان مصطفین اور یہ جو منتخب اور برگزیدہ مخلوق ہیں قرآن ان کی آجزی بیان کرتا ہے اور ان کی آجزی ذکر کرتا ہے یہ قرآن مجید باصورتوں میں آجزی منتخب مخلوقات کی ذکر کرتا ہے جیسے سورہ کہف میں انبیاء علیہ السلام کی آجزی ذکر کی گئی یہ جی کہ وہ عالم الغیب نہیں ہیں نہ اصحاب کاف عالم الغیب ہیں نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں نہ حضرت موسا اور خضر عالم الغیب تھے اور نہ ذوالقرن وہ عالم الغیب ہے سورہ مریم میں زمینی اور آسمانی مخلوق کی آجزی ذکر کی گئی کہ وہ متصرف نہیں ہے تو سورہ توحا میں پھر ان پر امتحانات کا ذکر وہ کیا گیا تھا کہ وہ صرف آجز نہیں بلکہ انہیں ان پر آزمائشیں بھی آئی ہیں سورہ انبیاء میں پیغمبروں کی عاجزی ذکر کی گئی کہ وہ پکار کے لائق نہیں ہیں کہ تم انہیں اپنی حاجتوں میں پکارو بلکہ انہوں نے تو خود اللہ کو مصیبتوں میں اور حاجتوں میں پکارا ہے یہاں پر اس صورت میں سورہ شافات میں وہی آجزی ذکر کی جا رہی ہے مستفین کی وہ جو برگزیدہ مخلوق ہے فرشتے ہیں انبیاء ہیں تو ان کی آجزی ذکر کی جا رہی ہے کہ وہ محتاج ہیں سلامتی میں اللہ کو محتاج تھے یہی وجہ ہے کہ صورت میں ہر پیغمبر کے بیان میں جی اس صورت میں ہر پیغمبر کے بیان میں یہ اللہ کی سلامتی وہ ذکر کی جائے گی جی کہ یہ پیغمبر یہ سلامتی میں اللہ کو محتاج ہیں یہی وجہ ہے کہ سورہ صافات کو جب ختم کیا جاتا ہے تو تمام پیغمبروں پر سبحان ربک رب العزت عامہ یسفون وسلام عالم مرسلین تمام پیغمبر یہ سلامتی میں اللہ کو محتاج ہے یہ جی تو ان صورتوں میں یہ آجزی برگزیدہ مخلوق کی پیغمبروں کی فرشتوں کی یہ ذکر کی جاتی ہے وصافات صفن فضا جرات زجرن فت ان تین آیات میں یہ جو صفات ہیں صافات زاجرات اور تالیات یہ فرشتوں کی صفات ہیں واو قسم لہادہ واو قسم یہ گواہی کے لیے اور شہادت کے لیے گزشتہ سورت کے آغاز میں ہی ہم نے یہ کہا تھا کہ قرآن مجید میں یہ اکثر صورتوں کے آغاز میں جو واو قسم آتا ہے تو یہ لہادا ہے <تصفح> <تصفح> یہ گواہی کے طور پر یہ آتا ہے اور امام راضی کے حوالے سے ہم نے گزشتہ صورت میں یہ پڑھا تھا کہ قرآن مجید کے آغاز میں جو سورتوں کے آغاز میں یہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں تو یہ بمنزلیں دلائل کے ہیں یہی وجہ ہے ہم جب یہ قرآن مجید کے اصول تفسیر کے اصول ہم ذکر کرتے ہیں تو ان اصولی باتوں میں ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ قرآن جب اپنے دعوے کو ثابت کرتا ہے تو کبھی دلائل کے ساتھ اور کبھی حلف کے ساتھ دلائل پھر تین قسم کے ہم ذکر کرتے ہیں دلیل عقلی دلیل نقلی اور دلیل وہی عقلی دلائل جنہیں مقابل بھی عقل سلیم بھی کہ اسے ماننے کے لیے مجبور ہوتی ہے اور عقل سلیم وہ بھی اس سے انکار نہیں کر سکتی نقلی وہ ہیں کہ جو, جو گزشتہ پیغمبروں سے گزشتہ کتابوں سے یا گزشتہ یا اولیاء کرام سے یا کسی سے بھی بطور نقل قرآن نے حتی کہ بعض حیوانات سے بھی توحید بطور دلیل نقلی ان کے دلائل بھی ذکر کیے ہیں اور دلیل وہی ہم اسے کہتے ہیں کہ جس کی قرآن میں تصریح کی گئی ہو اللہ کی طرف نسبت کی گئی ہو جیسے مثلا وکال رب کم وکال اللہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں اور اس طرح کی جو آیات ہیں ویسے تو پورا قرآن یہ منجان اللہ ہے لیکن پھر قرآن میں بالخصوص بعض ایسے مواقع اور بعض ایسے دلائل کہ جن میں اللہ کی جانب بالخصوص نسبت کی گئی ہو تو اسے ہم دلیل وہی سے تعبیر کرتے ہیں تو ایک ہے دلائل کے ذریعے ایک مسئلے کو ثابت کرنا مقصد کو ثابت کرنا دوسرا طریقہ ہے حلف کا اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ چار طریقے ہیں دلیل عقلی ایک دلیل نقلی دو دلیل وہی تین چوتھا طریقہ یہ الحلف یہ قسم کھانے کا ہے امام راضی کے حوالے سے جو ہم نے بات کی کہ قرآن میں یہ قسمیں یہ بطور دلیل کے ہیں تو اگر قسم کو بھی دلیل شمار کیا جائے تو یہ بھی دلیل ہی ہے لیکن ہم اسے علیحدہ شمار کرتے ہیں کہ وجہ یہ کہ فرق تھوڑا سا آ جائے ورنہ یہ بھی اصل میں دلائل ہی ہیں جیسے اس سورت کے آغاز میں کہ ان الحمد جو آیت نمبر چار میں جواب قسم ہے یعنی یہ وہ دعوی ہے دعوی توحید ہے جس کو قرآن ثابت کرنا چاہتا ہے لیکن اس پر یہاں پر جو فرشتوں کی یہ مختلف صفات ذکر کی گئی ہیں اور ان پر قسم کھائی گئی ہے انہیں گواہ بنایا گیا ہے یعنی یہ دلائل ہیں کس بات پہ ان الہکم لوحد کہ بے شک تمہارا حاجت روا وہ ایک ہے عرب یہ قسم کھاتے ہیں کہ جی کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ایک شاعر کہتا ہے حلف تو ولم اترک لنفس سے کری تو ولم اترک لنفس سے وليس وراء ولی للمرء مذهبو میں نے قسم کھالی ہے اور تمہارے لیے شک کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی اور کسی شخص کے لیے اللہ کی ذات کے بعد اور کوئی جگہ نہیں ہے یعنی اس کے بعد اور میں اپنی اپنی بات کو کیسے مضبوط کروں جب قسم خالی اللہ کے نام کی تو اس کے بعد مزید شک کی کوئی گنجائش وہ رہ نہیں جاتی ایک شاعر کہتا ہے کہ حق کا فیصلہ یہ تین چیزوں کے ذریعے سے ممکن ہے ان الحق کا مک حق کا فیصلہ یہ تین چیزوں سے ہی ممکن ہے اور تین چیزوں سے کیا جاتا ہے یمینن یمین او نفار او جلا یمینن یا تو قسم کے ذریعے یا تو قسم کے ذریعے کہ او نفارن یا حاکم کا فیصلہ قاضی کا فیصلہ یا او جلا او یا اگر معاملہ بذاتے خود واضح ہو تین چیزوں کے ذریعے سے ہی ایک حق کا فیصلہ وہ ممکن ہے یا تو کوئی معاملہ بذاتے خود واضح ہو یا قاضی کا فیصلہ حاکم کا فیصلہ اور یا قسم کے ذریعے کہ اسی لیے اور قرآن میں قسم یہ بمانے شہادت جگہ جگہ یہ استعمال ہوا ہے جگہ جگہ یہ استعمال ہوا ہے سورہ نور میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا جب ہم لیان کا حکم ذکر کر رہے تھے تو لیان کے حکم میں پہلے چار قسمیں وہ خاون کھاتا ہے اور پھر پانچویں قسم وہ بھی کھا لیتا ہے اور اس میں وہ اللہ کی لانت اپنے آپ پر کہتا ہے پھر اس کے بعد پانچ قسمیں عورت کھاتی ہے اور پانچویں قسم میں وہ اللہ کے غضب کو اپنے آپ پر وہ بد دعا دیتی ہے تو وہاں پہ قسم کھانے کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے فشہاد و احدہم ف شہادت و احدہ اربا تو ان میں سے ایک کی گواہی وہ چار گواہیاں ہوں گی اللہ پہ تو قسم کے لیے قرآن نے لفظ شہادت استعمال کیا ہے اسی طرح سورہ منافقون میں آ جائے گا کہ اذا عقل المنافقون کالو نشہد ون اقل رسول اللہ منافقین تمہارے پاس آتے ہیں اور منافقین کہتے ہیں کہ قسم خدا کی کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں منافقین کے قسم سے قرآن کے منافق قسم کھاتا ہے تو قرآن ان کے قسم کو پہلے تو یہ ذکر کرتا ہے کہ نشہد ان کل رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ یشہد ان المافقین القاد اور اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافق یہ اپنی گواہی میں جھوٹا ہے اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اتخذو ایمانہم جنتا منافق اپنی قسم کو اپنے لیے ڈھال بنا رہا ہے اب اس سے پہلی آیت میں منافق گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اگلی آیت میں اس کی گواہی کو اس کا قسم کہا گیا ہے اتخدو ایمان کہ وہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں مقصد یہ ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ یمین اور قسم پر شہادت کا اطلاق ہوا ہے اسی طرح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قضا بیمین ان و شاہد کہ اللہ کے پیغمبر نے جی ایک گواہ پر اور ایک قسم پر فیصلہ سنایا ہے عام طور پہ کسی معاملے میں جب فیصلہ سنایا جاتا ہے تو دو گواہ ہونے چاہیے لیکن اگر کسی معاملے میں دو گواہ نہ ہو ایک گواہ ہو تو ایک قسم کے ذریعے یعنی اس قسم کو بھی بطور گواہ کے وہ تسلیم کیا جائے گا کہ اگر قسم بھی کھا لی جائے اگر ایک شخص وہ گواہ نہ بھی ہو لیکن وہ یہ قسم کھائے کہ میں قسم کھاتا ہوں تو وہ اس کی قسم کھانا یہ بطور گواہ کے وہ تسلیم کیا جائے گا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں جگہ جگہ قسم یہ بمان شہادت کی اور گواہی کی یہ آتا ہے اسی لیے بعض لوگ جو مبہم مانا کرتے ہیں تو اس مبہم معنی کی وجہ سے قسم ہے تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ من حلفا بغیر اللہ فقد اشر جس نے اللہ کے بغیر کسی اور کے نام کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا یہی وجہ ہے کہ قسم یہ اگر بمانے شہادت کے لیا جائے گواہ کے لیا جائے تو اس میں کئی فائدے ہیں ایک تو حدیث میں جو یہ آتا ہے کہ جس نے بغیر اللہ کی قسم اللہ کے نام کے بغیر کسی اور چیز کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا تو ایک تو اس حدیث کے ساتھ یہ مانا یہ ٹکرائے گا تو واو قسم اگر بمانے شہادت اور گواہی کے لیے جائے تو اس کے ساتھ بھی نہیں ٹکراتا اسی طرح کبھی کبھی یہ قرآن مجید جیسے اگلی صورت میں آ جائے گا سورہ سواد میں سواد و القرآن واو قسم وہاں پہ آ جائے گا تو جہاں پہ واو قسم آ جائے تو پھر وہاں پہ جواب قسم وہ ضروری ہوتا ہے تو جب واو قسم بمان شہادت کے لیا جائے تو پھر ایسی صورت میں جواب قسم یہ اگر مسکور نہ بھی ہو تو اسے محضوف نکالا جا سکتا ہے لیکن یہ اگر واو قسم وہ صرف قسم کے معنوں میں لیا جائے تو پھر جواب قسم اس کا مسکور ہونا وہ ضروری ہوتا ہے اور قسم اور جواب قسم کے درمیان پھر ایسا فاصلہ جو ہے وہ بھی برداشت نہیں کیا جاتا نحوہ کے قواعد کے مطابق سورہ سواد میں بل اضراب کا اس کے درمیان آیا ہے تو اسی لیے پھر وہاں پہ کہ اگر آپ البرحان زرکشی میں دیکھیں تو امام فرا یہ کہتا ہے اور کسائی یہ کہتا ہے اور فلاں یہ کہتا ہے تو پھر ایک طویل بحث وہ چھڑ جاتی ہے لیکن اگر واو قسم بمان شہادت اور گواہی کے لیا جائے تو یہ آسان معنی ہے اور اس میں کوئی اشتباہ و نہیں ہوتی وس آفات یہاں پہ فرشتوں کی یہ تین صفات یہ ذکر کی گئی ہیں واو قسم بمانے شہادت کے اگر مانا قسم کا کیا جائے اس میں کوئی عیب نہیں ہے لیکن یہ قسم یہ بمانے شہادت کے ہوگا اسی لیے ہم شاہد کا معنی ہی کرتے ہیں شاہد یعنی گواہ وہ صفاتن شاہد ہیں وہ صف بنانے والے فرشتے صف صف بنا کر قطار بنا کر فرشتے صف بستہ کھڑے ہیں اور اللہ کی تابیداری میں وہ کھڑے ہیں اور اللہ کے حکم کے سامنے آجزی کے ساتھ صف بنائے ہوئے کھڑے ہیں تو جو مخلوق وہ اتنی آجز ہو کہ وہ اللہ کے دربار میں صفے بنائے کھڑے ہیں تو وہ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں وہ مختار کل وہ کیسے ہو سکتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کے وقت یہ ذکر وہ کرتے تھے یہ ابوداؤد اور ترمیزی کی روایت میں یہ ذکر آتا ہے صبح کے اسکار میں اور شام کے اسکار میں کہ اللہ انی اسبح تو اشہد کا وہ اشہد حملت عرشک و ملا اکتا کا و کہ اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں میں صبح کرتا ہوں میں آپ کو گواہ بناتا ہوں اور میں وہ آرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں اور میں تمام فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں اور تمام مخلوق کو گواہ بناتا ہوں کہ ان کا انت اللہ ہوں الہ اللہ انت وحد کلا شریک الگ اس بات پہ میں انہیں گواہ بناتا ہوں قرآن بھی فرشتوں کا سب بستہ کھڑا ہونا اسے بطور گواہی کے اور دلیل کے پیش کر رہا ہے وہ صافات صف گواہ ہیں وہ بستہ فرشتے صف بنانے والے فرشتے صف بنا کر قطار بنا کر فز زجرن پس گواہ ہیں وہ جھڑکنے والے فرشتے شیطانوں کو زجرن دتکار کے ساتھ وہ دتکارنے والے فرشتے شیاتی کو شیتانوں کو زجرن دتکار کے ساتھ ڈانٹھنے کے ساتھ کہ ش... شیاتین یہ جاتے ہیں اوپر اور پہلے پہل تو یہ بہت جاتے تھے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے اور وہاں سے جب فرشتوں کو یہ پتا چلتا یہ یہاں پر کان لگا کر ہماری باتیں سن رہے ہیں تو وہیں سے ان کے پیچھے شہاب ثاقب وہ ان کے پیچھے لگ جاتا اور وہ اس کے ذریعے انہیں جھڑکتے اور انہیں ڈانٹتے فضا جراتے زجرن پزگواں ہیں وہ جھڑکنے والے فرشتے شیاتی کو زجرن جھڑکنے کے ساتھ ڈانٹنے کے ساتھ فت تالیات ذکرن اور گواہ ہیں اتالیاتی ات وہ تلاوت کرنے والے فرشتے تالیات تلاوت کرنے والے فرشتے ذکرن اللہ کی کتاب کو فرشتے بھی اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں فت تالیات ذکرن گواہ ہیں وہ پڑھنے والے فرشتے ذکرن اللہ کی کتاب کو وہ بھی اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں یا فت تالیات ذکر اور گواہ ہیں اتالیات ات تلایتلو بمانے تابے کے بھی آتا ہے اور ذکر سے مراد اللہ کا حکم فت تالیات ذکر بس گواہ ہیں وہ تابداری کرنے والے فرشتے ذکرن اللہ کے حکم کی اللہ کے حکم کی تابیداری کرنے والے فرشتے وہ بھی گواہ ہیں اور یا ذکر سے مراد یہ اللہ کا ذکر کرنا فت عالیات ذکراً بس گواہ ہیں وہ پڑھنے والے فرشتے ذکراً اللہ کی یاد کو اور اللہ کے ذکر کو اللہ کے ذکر کو کرنے والے اور اللہ کے ذکر کو پڑھنے والے وہ فرشتے گواہ ہیں بات پر گواہ ہے ان الہکم لواحد یہ وہ جواب قسم ہے جواب قسم یعنی یہ دلائل اور فرشتوں کی یہ صفات یہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ ان الہکم لواحد بے شک تمہارا حاجت روا لواحد وہ ایک ہے فرشتوں کی یہ آجزی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ فرشتیں عاجز ہیں اور جو مختار کل ہے جو مخلوق کی حاجتیں پوری کرتا ہے وہ اکیلا ہے اور وہ یکتا ہے کہ اب اس پر مزید دلائل اقلیہ رب السماوات والارضی رب السماوات والارضی رب ہے آسمانوں کا پروردگار ہے آسمانوں کا ول اردی اور زمین کا وما بے نہ اور ان چیزوں کا جو ان زمین اور آسمان کے بیچوں بیچ ہے وہ رب اور وہ پروردگار ہے مشرقوں کا قرآن نے یہاں پہ مشارق یہ جمع ذکر کیا ہے حالانکہ سورہ شعرا آیت نمبر 28 میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے حضرت موسا اور فرعون کے مناظرے میں رب المشرق والمغرب وہاں پہ مشرق اور مغرب مفرد ذکر کیا گیا تھا سورہ مزمل آیت نمبر نو میں بھی آ جائے گا رب المشرق والمغرب لا الہ الا فتخ ہو وکیلا سورہ رحمان آیت نمبر سترہ میں رب المشرقین و رب تصنیہ ذکر کیا ہے دو مشرق اور دو مغرب اور یہاں پہ اس آیت میں رب المشارق اور مغارب اس پر قیاس ہے اور سورہ معارج پارہ اٹھائیس آیت نمبر چالیس میں آ جائے گا فلاح اکسم و برب المشارقی والمغارب وہاں پہ مشارق اور مغارب کو جمع ذکر کیا ہے تو ان میں بظاہر یہ تعارظ نظر آتا ہے کوئی تعارظ نہیں ہے بلکہ جہاں پہ قرآن نے مفرد ذکر کیا ہے تو یہ سمت اور طرف کے اعتبار سے مشرق یہ جانب اور یہ سمت ایک ہے اور مغرب جو سمت ہے وہ بھی ایک ہے تو جو مفرد ذکر کیا ہے تو وہ سمت اور ایک طرف کے اعتبار سے ایک طرف کو ہم مشرق کہتے ہیں دوسری جانب کو ہم مغرب اور تیسری جانب شمال اور چوتھی جانب جنوب تو اطراف یہ چار ہیں جہاں پر تصنیہ ذکر کیا ہے جیسے سورہ رحمان میں تو وہ گرمی اور سردیوں کے اعتبار سے گرمیوں اور سردیوں میں اگر آپ دیکھیں تو سورج گرمیوں میں ایک جانب چلا جاتا ہے اور سردیوں میں بالکل اس دوسرے ایکسٹریم پہ آ جاتا ہے تو یہ مشرق الشتاء اور سیف کے اعتبار سے یعنی گرمیوں اور سردیوں کے اعتبار سے اور جہاں پہ جمع ہے مشارق اور مغارب تو یہ ہر ہر دن کے اعتبار سے ہے کیونکہ سورج اسی لیے یہ جو ٹائم میں فرق آتا ہے روزانہ ایک منٹ کا یا دو منٹوں کا تو یہ ہر ہر دن کے اعتبار سے جو الگ الگ نقطہ ہے طلوع ہونے کا سورج کے طلوع ہونے کا اور الگ الگ نقطہ ہے سورج کے غروب ہونے کا تو اس اعتبار سے مشرق اور مغرب یہ جمع ہیں اور تقریباً یہ تین سو ساٹھ لگ بھگ بنتے ہیں سال کے جتنے دن ہوتے ہیں ہر ہر دن کا جو مشرق ہے وہ گزشتہ دن والے مشرق سے وہ تھوڑے سے فرق پر ہوتا ہے تو اس اعتبار سے انہیں مشارق اور مغارب یہ جمعی ذکر کیا گیا ہے رب المشرقی رب السماوات ول پروردگار ہے آسمانوں کا ول اور زمین کا اور وہ جو ان دونوں کے مابین ہے ورب رب المشارق اور وہ رب ہے مشارق اور مغارب کا مشرقوں اور مغربوں کا ایک ذکر کیا ہے اور دوسرا یہ اس پر قیاس ہے اب دوسری دلیل عقلی ان ناز دنیا بے شک ہم نے مزین کیا ہے آسمان دنیا کو دنیا یہ اصل میں ادنا کا معنس ہے اور دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں قریب کو کہتے ہیں قریب کی جو چیز ہے یہ آسمان کی صفت الدنیا یعنی یہ جو ہمیں دکھائی دینے والا آسمان ہے زمین کی زمین کو جو قریب ہے یہ مراد ہے بے شک ہم نے مزین کیا ہے آسمان دنیا کو یعنی یہ جو قریبی آسمان ہے بزینت جی ستاروں کی زینت کے ساتھ ستاروں کی خوبصورتی کے ساتھ حدرت قطع تابعی کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ستاروں کے تین فوائد یہ ذکر کیے گئے ہیں اور چوتھا فائدہ وہ نہیں ہے یہاں پر ان میں سے دو فوائد ہیں ایک یہ کہ آسمانی دنیا کو اللہ نے ستاروں کی زینت ستاروں کے ذریعے اللہ نے مزین کیا ہے یعنی ان کے ذریعے آسمان کو خوبصورت بنایا ہے اور دوسری وہ حفظ منکل شیطان عمارت اور حفاظت کے لیے یعنی یہ کواکب اور حفاظت کے لیے من کل شیطان عمارت ہر سرکش شیطان سے حفظن یہ زی پر عطف ہے اور اصل میں اس کا فعل یہ محزوف ہے اور یہ فعل محذوف کے لیے مفعول مطلق ہے یعنی اصل میں کلام یوں ہے انا زئی سما دنیا بزینت نل کواکب و حفظ حفظن اور ہم نے حفاظت کی ہے اس آسمان کی حفظن حفاظت کرنے کے ساتھ من کل شیطان عمارت ہر شیتان سرکشے تو دوسرا فائدہ یہ ہے دوسرا فائدہ وہ یہ ہے آگے آ بھی جائے گا کہ آسمان کی حفاظت وہ کیسے کی ہے فاطب آو شہاب ثاقب یہ جو کوکب ہیں تو ان کے ذریعے اللہ آسمان کی حفاظت کرتا ہے شیاتین سے جب بھی یہ اوپر کو جاتے ہیں تو ان کے پیچھے وہ جو سلگتا ہوا شعلہ ہے اور وہ جو چمکتا ہوا انگارہ ہے اور شعلہ ہے تو وہ ان کے پیچھے لگ جاتا ہے یہ دوسرا فائدہ ہے اور تیسرا فائدہ سورہ انعام اور سورہ نحل میں ذکر کیا تھا وہ بن نجم یا ستاروں کے ذریعے یہ اندھیروں میں راہ پاتے ہیں کیونکہ پہلے پہل یہ جو آج کے دن آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں جو سمندروں میں اور ہواؤں میں یہ جو راستہ معلوم کیا جاتا ہے تو پہلے پہل ان ستاروں کے ذریعے یہ راستے معلوم کیے جاتے تھے اندھیروں میں رات کی تاریکی میں یہ تین فوائد قرآن نے ذکر کیے ہیں اور چوتھا فائدہ قرآن نے ذکر نہیں کیا یعنی جس میں وہ شرعی فائدہ ہو اسی لیے ستاروں کے ذریعے اپنی قسمتیں معلوم کرنا کہ تمہارا ستارہ کیا ہے اور تمہارا سٹار کیا ہے تو یہ سارے شرکی عقیدے ہیں وہ ایک شاعر کہتا ہے تدبر بن نجوم ولست تدری تو تدبر تو بن نجوم ولست تدری و رب يفعل ما علما تم ستاروں کے ذریعے اس کائنات کی تدبیر کرتے ہو تو دب بن نجو میں تم ستاروں کے ذریعے اس کائنات کی تدبیر کرتے ہو کہ ستارے اس کائنات کا نظام چلا رہے ہیں ولست تدری اور تم یہ نہیں جانتے وہ رب نجمی یف علما کہ ستاروں کا رب جو چاہتا ہے تو وہی ہوتا ہے اسی لیے اس کے ذریعے اپنی قسمتیں معلوم کرنا یہ سارے یہ ساری دکانداریاں ہیں کاہنوں کی اور جادوگروں کی اور پیروں کی اور اس کے ذریعے قسمتیں معلوم نہیں کی جا سکتی وہ اور بنایا ہے اور حفاظت کی ہے ہم نے اس آسمان دنیا کی حفظن حفاظت کرنا من کل شیطان ہر شیطان سرکش سے مارت نافرمان کو کہتے ہیں اور انتہائی سرکش کو کہتے ہیں لا لایسم معاون اللم یہ کان نہیں لگا سکتے یہ شیاطین ال مل الا کہ اس بلند جماعت کی باتوں کو یسم یہ تسم اصل میں کہتے ہیں کان لگا کر سننا لا يسمعون کان نہیں لگا سکتے یہ شیاتی اللم اس بلند جماعت کی باتوں کی طرف یہ نفرشتے وہی من منکل جانب اور مارے جاتے ہیں منکل جانب ہر طرف سے کس چیز پر وہی شہاب ثاقب پر اور یہ وہی جو فض آجرات زجرن میں ہم نے مانا ذکر کیا تو اس میں اسی کی جانب اشارہ ہے وہ یوقف ہے جانب اور مارے جاتے ہیں من کل جانب ہر طرف سے دوشور بگانے کے لیے دوسورن دہر اصل میں کہتے ہیں ہٹانے کو بگانے کو دور کرنے کو اور یہ یقذفون کا مفعول لہو ہے یعنی کس لیے یہ مارے جاتے ہیں دوستورن یہ بگانے کے لیے تاکہ انہیں بگایا جائے والوں آزادوں واسب اور ان کے لیے دائمی سزا ہے ہمیشہ کی سزا ہے واسب ہمیشہ کی سزا اور دائمی سزا کی من خطف الخطہ تو بعض اوقات یہ جو کاہنوں کے پاس یہ خبر لاتے ہیں تو وہ سچ بھی نکل آتی ہیں قرآن کہتا ہے کہ بعض باتیں یہ فرشتوں کی باتوں سے یہ اچک لیتے ہیں چوری چپے یہ من خطف الخط مگر وہ جس نے اچک لیا الخطفہ فتح اچکنا فات باہو شہاب ان تو پیچھے لگ جاتا ہے اس کے شعلہ ثاقب چمکتا ہوا وہ چمکتا ہوا شعلہ وہ اس کے پیچھے وہ لگ جاتا ہے تو کبھی یہ لگ جاتے ہیں اور وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی یہ بچ کے نکل آ جاتے ہیں اور یہاں پہ پھر احادیث میں بخاری اور مسلم کی روایات میں پھر یہ تفصیل آتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان نلملائی کا فی العنان فرشتے اس فضا میں یہ ان کے اپنے ٹکانے ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں فتح کر وہ اللہ کے حکم کو آپس میں اس کا ذکر کرتے ہیں جو فیصلہ ہوا ہوتا ہے اللہ کی جانب سے تو شیاتی جنات ان باتوں کو وہ چوری چپے وہ سن لیتے ہیں فتوحی ہی کاہنوں کی طرف ان باتوں کو پہنچاتے ہیں اور کاہن مَعَهَا مِعَتُ مِن عِندِ <أَنفُسِهِم> اور کاہن ان کے ساتھ سو جھوٹ اور ملا لیتے ہیں اپنی طرف سے تو پھر وہ باتیں وہ پھیلا دیتے ہیں تو اگر کاہن کی ایک بات سچ نکل آئے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ فلاں پیر تو پہنچا ہوا ہے اور اس کے وہ سو جھوٹ ان پر ان کی نظر نہیں پڑتی اسی طرح صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عباس کی روایت میں آتا ہے کہ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صاحب کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دوران میں ایک ستارہ جو ہے تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ سفر کرتا ہوا رات کی تاریکی میں وہ نظر آیا اور وہ چمکتا ہوا ستارہ تھا تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگ اس تارے کے بارے میں زمانے جاہلیت میں کیا کہتے تھے جب اسی طرح یہ تارا ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ پھینک دیا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہم اس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ تھا کہ آج کی رات کوئی کسی بہت پہنچے ہوئے شخص کی ولادت ہوئی ہے پیدا ہوا ہے اور آج کی رات کوئی بڑا شخص وہ مر چکا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تارے نہ تو کسی کی زندگی پر یہ مارے جاتے ہیں اور نہ کسی کی موت پر لیکن جب اللہ کوئی حکم وہ نازل فرماتے ہیں تو جو عرش کے قریب فرشتے ہیں انہیں وہ حکم پہنچتا ہے پھر اسی طرح جو ان کے قریب آسمان میں جو فرشتے ہیں تو وہ حکم وہ ان کی جانب وہ آ جاتا ہے حتیٰ کہ آسمان دنیا تک وہ حکم اللہ کا وہ پہنچ جاتا ہے اور اسی طرح ایک آسمان سے دوسرے آسمان میں تو یہ جو خبر آسمان بعض فرشتے جو باس کو دیتے ہیں تو جنات فتخ تف الجن وسم جنات انی باتوں کو وہ اچک لیتے ہیں اور پھر وہ زمین میں جو ان کے جو دوست کاہن ہیں اور جادوگر ہیں، ان کی طرف وہ بات وہ پہنچا دیتے ہیں تو کبھی فرشتوں کی طرف سے وہ شہاب ثاقب پر مار دیے جاتے ہیں تو بعض باتیں ان کی سچ ہوتی ہیں کیونکہ فرشتے انہوں نے وہ بات کی ہوتی ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے یزیدونا لیکن اس میں سے بہت ساری باتیں وہ جھوٹ کی ملا لیتے ہیں اور ان باتوں میں بہت ساری باتیں اپنی طرف سے بڑھا دیتے ہیں تو احادیث میں پھر اس کی یہ وضاحت یہ آتی ہے اور سورہ جن میں یہ کافی وضاحت کے ساتھ یہ بات یہ آ جائے گی إِلَيَّ أَنَّهُ الما نن مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا انا قُرْآنًا عَجَبًا اور جنات کے ابلیس نے جنات کو پھیلایا زمین میں کہ جائیں دیکھیں کہ ہمارے پیچھے یہ شہاب ثاقب پہلے تو اتنی کثرت سے نہیں ہوتے تھے لیکن ابھی ہمیں بہت زیادہ مارا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ابلیس نے اور یہ ترمیزی کی روایت میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے ابلیس سے اپنے سردار سے شکایت کی تو اس نے کہا کہ جاؤ پھیل جاؤ زمین میں تو جب انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو جو عرب میں جو جنات تھے وہ پھر رہے تھے اور جب انہوں نے اللہ کے پیغمبر ان کی زبان سے قرآن سنا تو ابلیس کے پاس وہ آئے تو ابلیس نے کہا اچھا یہ کام ہوا ہے اسی وجہ سے اللہ نے آسمان پر کیونکہ پھر وہی نازل ہو رہی تھی اور وہی کی حفاظت وہ اسی طریقے پر وہ کی گئی سور جن میں بھی آ جائے گا کہ اشرن ارید بمن منفل الارض ام اراد بے رب ہو یا یا تو زمین پر کوئی بہت بڑی ناگہانی مصیبت آنے والی ہے اور یا زمین والوں پر اللہ نے کسی خیر کا ارادہ کیا ہے تو اللہ من خطفل مگر وہ جو اچک لے اچکنا فعت باو شہابن تو پیچھے لگ جاتا ہے اس کے وہ شعلہ چمکتا ہوا وہ صفات صف گواہ ہیں وہ صف بستہ فرشتے وہ صف بنانے والے فرشتے صفن صف بنا کر قطار بنا کر فضرات زجرن اور پس گواہ ہیں وہ جھڑکنے والے فرشتے شیطانوں کو یہ آسمان سے وہ جھڑک دیتے ہیں زجرن جھڑکنے کے ساتھ اور یہ مفول مطلقی تاکید کے لیے آتا ہے فت تالیات وکرن اور گواہ ہیں وہ تلاوت کرنے والے فرشتے ذکراً اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں یا اللہ کے حکم کی تلاوت کرتے ہیں ان الحکم لواحد بے شک تمہارا حاجت روا لواحد وہ ایک ہے رب السماوات سماوات رب ہے آسمانوں کا ولادی اور زمین کا اور وہ جو ان کے مابین ہے ورب المشارق اور وہ پروردگار ہے مشرقوں کا اور مغربوں کا بھی سما دنیا بے شک ہم نے خوبصورت کیا ہے آسمان دنیا کو بزینت کی ستاروں کی زینت کے ذریعے وہ حفظ اور ہم نے حفاظت کی ہے اس آسمان کی حفظن حفاظت کرنے کے ساتھ من منکل شیتان عمارت ہر شیتان سرکس سے لا لائسمل وہ کان نہیں لگا سکتے اس بلند جماعت کی باتوں کی طرف وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ ملک لانب کیونکہ وہ اور وہ مارے جاتے ہیں ہر طرف سے دوسورن اور وہ مارے جاتے ہیں ہر طرف سے دوشورن بگانے کے لیے و لحماسب اور ان کے لیے دائمی سزا ہے ہمیشہ کی سزا ہے یہ علامن خطف الختہ مگر وہ جو اچک لے اچکنا یعنی بعض باتوں کو وہ فرشتوں سے اچک لیتے ہیں فات بہو شہاب ان ثاقب تو پیچھے لگ جاتا ہے ان کے اس شیطان کے شہاب القب وہ انگارہ چمکتا ہوا تو کبھی لگ جاتا ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے اور کبھی بچ کے نکل آتا ہے تو وہ باتیں وہ یہاں پہ کاہین اور جادوگروں تک وہ پہنچا دیتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین